اللہ سید مالا آس کی ایک اے میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکل لے مصطفی میرے مصطف آئے کر رہی کل مختوم ایپیسوڈ سو ہو دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد و اعمال اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کی کچھ بھی تھے یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے حج و عمرہ کرتے تھے عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ہدا کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھی مثلا قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے پاس بان بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں اور اسی بنا پر اپنا نام حمص بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے لہٰذا ہمارے شاعان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں چنانچہ دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاظہ کرتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے حفاظت کر لیتے تھے اللہ تعالی نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا یعنی تم لوگ بھی وہیں سے حفاظت کرو جہاں سے سارے لوگ افاظہ کرتے ہیں ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ کہتے تھے کہ ہمس کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے قیمے میں داخل ہوں اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے قیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے ایک بدت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور دوران طواف یہ شیر پڑتی جاتی آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی لیکن جو کھل جائے اسے حلال نہیں قرار دیتی اللہ تعالیٰ نے اس قرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کوئی اور قریش کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے نہ داخل ہوتے بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سسراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اجڑ پن کو نیکی سمجھتے تھے قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا یہی دین یعنی شرک بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین عامل عرب کا دین تھا اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت مسیحیت، مجوسیت اور نے بھی کے مواقع پالیے تھے لہذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصر پیش کیا جا رہا ہے جزیرت العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار ہیں پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کا ترک وطن کرنا پڑا اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی ویرانی ان کے حقل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کو جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبسی دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت ستر عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی دار گیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور یسرب کیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسالیں اور قلعے اور گڑیاں تعمیر کر لی ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہود مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے کیبر نذیر مستلق قریضہ اور قینقا۔ سمہدی نے ذکر کیا ہے کہ یہودی قبائل کی تعداد بیس سے زیادہ تھی یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا جہاں اس کے پھیلنے کا سبب اثر ابو کرب تھا یہ شخص جنگ کرتا ہوا یسرف پہنچا وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریضہ کے دو یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسط اور پھیلاؤ حاصل ہوا ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف زونواس یمن کا حاکم ہوا تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حلہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں مگر انہوں نے انکار کر دیا اس پر زونواس نے کند کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے بچے مرد عورتیں سب کو بلا تمیز آگ کے علاؤں میں جھونک دیا کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد بیس سے چالیس ہزار کے درمیان تھی یہ اکتوبر پانچ سو تیویس عیسوی کا واقعہ ہے قرآن مجید نے سورت البروج میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے کہ بلاد عرب میں اس کی آمد ہفشی اور رومی قبضہ گیریوں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی ہم بتا چکے ہیں کہ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار تین سو چالیس عیسوی میں ہوا لیکن یہ قبضہ دیر تک برقرار نہ رہا یمنیوں نے تین سو ستر عیسوی سے تین سو عیسوی کے دوران نکال بھگایا البتہ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور سائن کرامات جس کا نام پیمیون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھی کہ وہ عیسائیت کے حلقہ کا بگوش ہو گئے پھر زونواز کی کاروائی کے رد عمل کے طور پر پانچ سو پچیس عیسوی میں خپشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابراہ نے حکومت یمن کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے لیکن اس کی جرت پر اللہ تعالی نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا دوسری طرف رومی علاقوں کی ہم کے سبب عالغان بنو تغلب اور بنو تئی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا مثلاً عراق عرب بحرین حجر اور قلیج عربی کے ساحلی علاقے ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی باقی رہا سبائی مذہب جس کا تر امتیاز ستارہ پرستی نستروں پر اعتقاد تاروں کی تاثیر اور انہیں کائنات کا مدبر ماننا تھا تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی خدائی کے دوران جو کدبات برآمد ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دور دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فروزا گل ہو کر رہ گئی تاہم مجوسی کے ساتھ ملت ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق عرب اور قریض عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے دینی حالت جس وقت اسلام کا نی رابان طلوع ہوا ہے یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و سے دوچار تھے مشرقین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں شریعت ابراہیمی کے عوامر اور نواہی سے کوسوں دور تھے اس شریعت نے جن مکاری میں اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرقین کا کوئی واسطہ نہ تھا ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات اور رسوم پیدا ہو چلی تھی جنہیں دینی قرافات کا درجہ حاصل ہے ان عادت اور رسوم نے ان کی اجتماعی سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہوٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کس طرح مال و ریاست حاصل ہو ق دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الہات کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو اور ان تعلیمات کے ساتھ تصاہل ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درامت کی ترغیب دی ہے عیسائیت ایک ناقابل اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے قلط ملت کر دیا تھا پھر جن اربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے باقی عدیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرقین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل ایکساں تھے عقائد میں تبارد تھا اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی جاہلی معاشرے کی چند جزیرت العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی اقتصادی اور اخلاقی حالات کا کا مختصر پیش کیا جا رہا ہے اجتماعی حالات عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے چنانچہ طبقاً اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی اس کی بات مانی جاتی اور اس کا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس کی راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور کنریزیاں ہو جاتی تھیں آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو سلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور کنگریزی کے شعلے بھڑکا دیتی لیکن ان سب کے باوجود بلا نظہ مردی کو قاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیا کے زیر نگرانی انجام پاتا اور عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر نکاح کر لے ایک طرف اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد و عورت کے اختلاط کی بھی کئی صورتیں تھی جنہیں بدکاری و بے حیائی اور فحش کاری و ذنا کاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ عا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی چار صورتیں تھی ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرم حاصل کرو یعنی کراؤ اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرم حاصل کی تھی یعنی جنا کرایا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے جب واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور با کمال پیدا ہو اس نکاح کو نکاح کہا جاتا اسی کو ہندوستان میں نیوک کہتے ہیں نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ دس آدمیوں میں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا مجال نہ کہ کوئی نہ آئے اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور اب میرے وطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اے فلاں وہ تمہارا بیٹا ہے وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی یہ عورتیں وہ تھی جو اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافت شناس کو بلاتے قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملک کر دیتا پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا جب اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھی یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مقلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر آر محسوس کرتی تھی زمان جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی معروف بات تھی لوگ ایسی دو عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سونتےلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا طلاق و رجوت کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور ان کی کوئی حد معین نہ تھی تاکہ اسلام نے ان کی حد بندی کی زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستشنا نہ تھی البتہ کچھ مرد اور عورتیں ایسی ضرور تھی جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لطف ہونے سے باز رکھتا تھا پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابل نسبتاً اچھا تھا اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھی اور ایسا لگتا ہے کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی چنانچہ سنن ابود وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلا میرا بیٹا ہے میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے جنا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں جاہلیت کی بات گئی اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور زناکار کے لیے پتھر ہے اور حضرت سعید بن اور اب بن زماں کے درمیان زماں کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمان بن زماں کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معلوم و معروف ہے جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے پر چلتے پھرتے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی کیونکہ عرب اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے جہاں تک سگے بھائیوں چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاص سے پختہ اور مضبوط تھے کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی اصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی جسے اصبیت کا جذبہ مزید دو آتشا رکھتا تھا درحقیقت قومی اصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھی وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو قاہ ظالم ہو یا مظلوم اس مثل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے البتہ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا جیسا کہ اوس و قدرت ابس و زبیان اور بکر و تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکست اور ایکتا تھی قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں پناہ ہو رہی تھی البتہ دین اور خلافات کے امیرے سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی جدت و شدت میں کمی آ جاتی تھی اور بعض حالات میں موالت الحلف اور تابے داری کے اصولوں پر مختلف قبائل جا ہو جاتے تھے علاوہ حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سرا پر رحمت و مدد تھے کیونکہ عرب ان کی حرمت کا بڑا احترام کرتے تھے ابو رجاع تاریخ کہتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو ہم کہتے کہ یہ نیزے کی انیہ اتارنے والا ہے چنانچہ ہم کوئی نیزہ نہ چھوڑتے مگر جس میں دھار دار برچی ہوتی مگر ہم وہ برچی نکال لیتے اور کوئی تیر نہ چھوڑتے جس میں دھار دار پھل ہوتا مگر اسے بھی نکال لیتے اور رجب بھر اسے کہیں ڈال کر پڑا چھوڑ دیتے اسی طرح حرام کے بقیہ مہینوں میں بھی قلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت زوف و بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی جہل اپنی تنابے تانے ہوئے تھا اور قرآفات کا دور دورہ تھا لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے عورت بیچی اور قریدی جاتی تھی اور بعض دوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور کمزور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی ریایہ سے قزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے اللہم علی محمد و پیشکش ڈرائیور پیش پیش